نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسحمی وسلم تسلیم اما بعد معزز سامعین کرام جوبیل دعوت سینٹر کے مہمان نے گرامی سب سے پہلے اللہ تبارک مطالعہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب العالمین نے ہم سب کو یہاں پر اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا اس کے بعد میں نہایت ہی گزار ہوں جول داوا سینٹر کے منتظمین یہاں کے مدیر اور یہاں کے مشاعط کا جنہوں نے اس علمی دورے کو ترتیب دیا اور اس کے لیے دن رات محنت فرمائی بالخصوص محترم شیخ تمیم المدنی اور بھائی نصر اللہ جن کا میرے ساتھ خصوصی تعلق رہا اس دورے سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اور دیگر تمام مشاہے کی کوششوں کو قبول فنوائیں آج کا موضوع آپ سب کے سامنے ہے جس پر ان شاء اللہ عزیز ہم لوگ تفصیلی گفتگو کریں گے اور جو موضوع مجھے بتایا گیا تھا جس کی ضرورت ہے اور جس کو آپ حضرات سننا چاہتے ہیں وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت لیکن جو موضوع آپ لوگ کے سامنے لکھا گیا ہے یا اس ٹائم ٹیبل کے پرچے پر لکھا گیا ہے اس کا عنوان شاید زیادہ دقیق ہے اور زیادہ مناسب ہے کہ اس کی شہادت کا پس منظر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ اسلامی بہت ہی بڑے عظیم واقعات سے بھری پڑی ہے بے شمار قربانی کی مثالیں ہماری تاریخ سے ملتی ہیں صحابہ کرام کی زندگی قربانی کا بہت بڑا نمونہ ہے انہی قربانیوں کے سلسلے میں سے ایک عظیم قربانی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بھی تھی تو لیکن تاریخ کی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قربانی کو خاص اہمیت ہر زمانے میں حاصل رہی ہے اس کے حوالے سے جو درست موقف ہے وہ بہت سے ایسے زمانے گزرے ہیں جس میں وہ موقف دبا بھی رہا اور کچھ غلط قسم کی شبوہات اس موضوع کے حوالے سے ہر زمانے میں اٹھائے جاتے رہے ہیں اور آج کے زمانے میں بھی اٹھائے جاتے ہیں جبکہ یہ شہادت کا واقعہ ہے جو کہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کے کی استاب کیا ہوئے اس کی تفصیلات کیا تھیں کون سے ایسے حالات تھے جن نے اس واقعے کو ہونا مفروض کیا کون سی ایسی وجوہات تھیں کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام سر دیا اس کے بعد یہ سوالات بھی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس واقعات کے پیچھے وعلیکم السلام اس واقعات کے پیچھے اور اس واقعات اور اس قسم کے واقعات کو ہمیشہ سے اٹھانے کا کیا مقصد ہے کہ آج تک یہ واقعات لوگوں میں زندہ ہیں اور اس واقعے کے بعد کیا ہوا واقعہ سروالا کیا ہے حقیقت میں کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت کے امام کے خلاف عروج کیا کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اسلامی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے اس طرح طرح کے سوالات جو ہیں آج کل بھی اٹھائے جاتے ہیں اور ہر زمانے میں اٹھائے جاتے رہے ہیں تو ان سوالات کا جواب دینا ہی انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے اس دورے کا مقصد ہے اس موضوع کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ اس حوالے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب حضرات مطالمین ہیں اور جبیل داوا سینٹر سے مستقل جڑے رہتے ہیں اور علمی مجالس کے اندر ذوق و شوق سے تشریف لاتے ہیں تو یقیناً آپ حضرات کا آمد الناس سے بھی پالا پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے اور یقیناً خاص کر محرم کے مہینے میں اور دیگر موقعوں پر اس موضوع کے حوالے سے کہیں نہ کہیں آپ لوگ بات بھی سنتے ہوں گے اور جو میرا تجزیہ رہا ہے اس موضوع کے حوالے سے وہ یہ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سو کو اس موضوع کی بہت ہی سطحی معلومات رہتی ہے اس موضوع کی تفاصیل اس موضوع کے اسباب اور اس موضوع میں جو نمایاں شخصیات ہیں ان کا علم نہیں ہوتا عام طور پر صرف کچھ نام ہی ہمیں یاد رہتے ہیں اکثر پر. تو اس لحاظ سے اس دورے کی نہایت اہمیت ہے اور میں پوری کوشش کروں گا ان عزیز کہ اس واقعے کا پس منظر آپ سب کے سامنے پیش کروں اس کے بعد اس واقعے کی تفاصیل آپ کے سامنے پیش کروں اور اختتام کے اندر کچھ اہم مسائل جو اس واقعے سے ہم کو ملتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں ان کا بھی ذکر کروں تو آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز ایک مذکرہ موجود ہے نوٹس موجود ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھیں اور جہاں جہاں کوئی بھی زائد بات ہو کوئی فائدے کی بات ہو اس کی وضاحت کریں گے تو آپ حضرات انشاءاللہ عزیز کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہیں تاکہ آپ کے پاس ایک یہ موصوخ قسم کی, کی چیز موجود رہے آئندہ کے لیے ان جس طرح سورحین جو ہے وہ علم لکھنے کے بارے میں خاص طور پہ تاکید کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کئی اور علمکتاب کہ علم جو ہے وہ انسان سے بھاگ جاتا ہے جس طرح قیدی کو اگر آپ جیل میں ڈال ڈالیں تو بھاگ جائے گا اس طرح وہ کہتے تھے کہ علم کو قید کر لو لکھنے کے ذریعے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں اشتر علم کون ہے جو مجھ سے علم خریدے دو درہم کے اندر ان کا مقصد تھا کہ کون ہے جو مجھ سے قلم اور کردار خریدے تاکہ وہ اپنا جو ہے علم لکھ سکے کیونکہ جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور عام طور پہ اس طرح کلاس میں آپ کی دلچمی بھی صحیح رہے گی اسی طرح انشاءاللہ کلاس کے دوران میں چاہوں گا کیونکہ یہ کلاس کا ماحول ہی رہے یعنی ایسا نہ ہو کہ میں ہی بول رہا ہوں آپ حضرات صرف سن رہے ہیں بہت سے شاید تھکے ہوئے ہوں شاید کچھ جائیں تو یہ مسئلے مسائل کے رہتے ہیں اس لیے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ شاء گاہ اللہ گاہے آپ لوگ متوجر ہیں میں آپ سے سوالات کروں گا اور انشاءاللہ شاء آپ لوگ بھی اگر مناسب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کا سوال کر سکتے ہیں باقی میرے خیال سے جب ہماری پہلی ختم ہوگی اس کے اختتام سے پانچ منٹ پہلے بھائی اگر آپ مجھے کر دیں شیخ تو ان شہر نہیں ہوں گے شاید موجود تاکہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں اور پھر کچھ سوالات کا جو ہے سلسلہ شروع کر سکیں باقی یہ میں کچھ کتابیں لایا ہوں انشاءاللہ جو بھائی اچھے جوابات دیں گے انشاءاللہ ان کو یہ کتابیں ملیں گی اور امید ہے ان کو اس سے تاہم سے فائدہ بھی ہو ٹھیک ہے نا شا? سب سے پہلے جناب جو اس موضوع کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں شروع میں معلوم ہونی چاہیے بات وہ یہ کہ یہ تاریخی مسائل جاننے کا مقصد کیا ہے علم تاریخ کا کوئی علم ہے اس علم کی اہمیت کیا ہے تو دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ واقعات اور احداث یعنی کہ حادثات کی حقیقت تک پہنچنا سب سے پہلا علم تاریخ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حقیقت کا طالب علم ہو وہ اپنے آراء آراؤ افکار کو کوئی اوہام و خیالات کے اوپر نہ بنائے بلکہ جو حقائق ہیں ان سے وہ اپنے علم حاصل کریں کہ جو حقیقی معلومات ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کریں سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں واقعہ ہوا ہے اب اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے ایسا واقعہ ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیے سوچیے اگر اس واقعے کو ہی غلط طریقے تک آپ سے آپ تک پہنچا دیا جائے گا تو یقیناً اس پہ جو نتائج آپ مرتب کریں گے وہ بھی غلط ہوں گے اور اس کے پھر آپ کے ذریعے معاشرے پر اس کے غلط اثرات بھی آہستہ آہستہ پھیلتی جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاملے کی حقیقت تک پہنچنا کیا مساط کے علم میں ہوگا یقیناً کہ تاریخ اسلامی میں شروع سے ہی حق و بادل کی جنگ ہمیشہ جاری رہی ہے جو باطل کے پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہر زمانے سے موجود رہے ہیں منافقین کے کردار سیرت رسول میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں اس کے بعد صحابہ کے دور میں خوارج معتضلہ دیگر فلقے جو ہے ان کا ظہور ہوتا رہا تو ہر زمانے میں یہ باطل جو قوتیں ہیں یہ اس کوشش میں رہی کہ کسی بھی طریقے سے جو اسلام کی صحیح معلومات ہے جو صحیح تاریخ ہے اس کو غلط مدد کیا جائے اس کے اندر غلط باتوں کا اضافہ کر دیا جائے حقیقت تک پہنچنا یہ تاریخ کے علم کو پڑھنے کا پہلا مقصد اس کے بعد قوموں کے حالات کو جاننا اور اپنی جو آج کل کی صورتحال ہے اس کو پچھلی ماضی کے ساتھ جوڑنا کیونکہ جو بھی قومیں اپنے ماضی کو بالکل بلا دیتی ہیں ان کا مستقبل بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ضرور جو اس کی تاریخ چلی آ رہی ہے اس سے جڑا رہے اس سے وہ سبق حاصل کرے اور اپنی اس کی روشنی میں اصلاح کرتا رہے درستوں ادھر حاصل کرنا اسی طرح غلطیوں کو جاننا کہ تاکہ انسان ان سے بچ سکے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ان اس طرح کے واقعات میں کہاں کہاں مسلمانوں سے کوئی غلطی ہوئی تاکہ ہم اس کے اطلاع کر سکیں یا ہم لوگ اس طرح کی غلطیوں میں نہ پڑھ سکیں اس کی ایک مشہور مثال سیرت نبوی سے آپ کو ملتی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو جمل رومات پر بٹھایا تھا کہ تاکہ وہ مسلمانوں کو پیچھے سے بیک اپ دے سکیں اور ان کی حفاظت کر سکیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ان صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تعلیمات تب تک ہیں جب تک کہ جنگ جاری ہے ہی جنگ ختم ہوئی ان کو لگا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے وہاں انہوں نے یہ غلطی کری اور وہاں پر وہ جگہ چھوڑ بیٹھے جس سے بعد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو یہ ایک مثال ہے کہ تاریخ کے اندر اگر ہم اس قسم کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہم عملی طور پہ ایک سے فائدہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی خیر و برکت ہے چاہے کبھی کبھی ہمیں ظاہری طور پہ اس پہ حکمت نظر نہیں بھی آ رہی ہو لیکن اسی کے اندر افسی کو اپنانے میں ہمیشہ خیر و برکت رہتی ہے اس کی ہمارے معاشرے سے بھی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں آ... اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ کہیں ہمیں ٹائم کم نہ پڑ جائے ہمارے پاس اسی طرح آپ نے ہم نے واقعہ مشہور سن رکھا ہوگا کہ اسا بن زید رضی اللہ عنہ سے ایک شخص قتل ہو گیا جب وہ اس کے پاس پہنچے قطع جنگنے کے لیے ایک جنگ کے موقع پر تو اس نے کہہ دیا اللہ تو آپ نے فوراً کہا ہے کہ یہ شخص تو موت سے ڈراتا ہوا موت سے ڈرتا ہوا یہ کلمہ کہہ رہا ہے تو آپ نے اسے قطع کر دیا تو جن صحابہ کرام نے یہ چیز دیکھا یہ منظر دیکھا انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہر بن زید نے ایسا ایسا عمل کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا کرو گے کل وہ شخص اگر تمہارے پاس یہ حجرت لے کر آ گیا یہ کلمہ لے کر آ گیا تو اللہ کے پاس تم کیا جواب دو گے تو صحاب زید نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ صرف اور صرف موت کے ڈر سے کہا تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر لیا تھا کیا تم نے اس کا دل چیر لیا تھا یہ آپ کی طرف سے ایک انسان اور ایک مسلمان کے خون کی اہمیت بیان کرنا ہے اور یہاں پر اساب زید رضی اللہ عنہ کو ایسا عظیم و شان درس ملا کہ ان کو اس وقت احساس ہوا کہ کاش آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا تاکہ مجھ سے اس قسمی غلطی نہ ہوتی تو آج مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح کے واقعات کے اندر عبرت ہے اور درس حاصل کرنا ہے اسی طرح ہمت اور جذبے کو پروان چڑھانا یہ بھی تاریخ اسلائی بیان کرنے کا بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی حوالے سے وسائل انتہائی کم تھے اس کے باوجود ان کی کامیابیاں ان کی کوششیں ایسی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا تک اسلام کی دعوت جو ہے پہنچ چکی تھی آپ سوچئے کہیں کسی نے تصور کیا تھا کہ یہ لوگ جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ ظاہری طور پہ دنیاوی حوالے سے بہت ترقی یافتہ ہیں اس وقت کیسا کس طرح روم فرس ان کی قوت تھی اس زمانے کے اندر دیکھیے ان کے بارے میں کوئی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اتنا آگے پہنچیں گے اسلام کی دعوت کو اتنا آگے لے کے جائیں گے اور ان کے اخلاق کی مثالیں دیکھیں تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں واقعہ آپ لوگوں اور سب رکھا ہے لیکن بڑا ہی ایمانی واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے تو آپ صلی اللہ عسلم نے اعلان کر دیا کہ کون صحابی ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر میں پناہ دے اس کا اکرام کرے تو ایک صحابی رسول جو ہے اٹھتے ہیں اور اپنے گھر میں اس مہمان کو لے جاتے واقعہ سن رکھا آپ لوگوں نے تو اب اس مہمان کا حال دیکھیے کہ وہ جب گھر میں پہنچتا ہے تو اس کی بیوی جو میزبان ہے وہ کہتی ہے گھر میں تو کھانے کچھ ہے نہیں صرف اتنا ہے کہ بچوں کے لیے وہ کافی تھا کھانا تو انہوں نے کیا کہا کہ بچوں کو سلا دو اور اللہ نبی کے مہمان کے سامنے لا کے وہ کھانا رکھ دو یہ صحیح بخاری کیا وقت اور وہ نیا بیوی بی کس قسم کا عمل کرتے ہیں مہمان کے سامنے کہ وہ وہاں بیٹھ کے خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں اور منہ چلا رہے ہیں کھانا ان کے سامنے کچھ موجود نہیں ہے کمرے میں اندھیرا کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کا مہمان کھا لے اور اسے محسوس نہ ہو کہ وہ بوجھ کا باعث بنا ہے اللہ کے نبی اللہ کے صحابی کے اوپر اس طریقے سے وہ لوگ رات کو بھوکے سو جاتے ہیں صبح پلے کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ اے میں صحابی ان کو بلاتے ہیں ہوا کہ اس رات اللہ تبارک و نے قرآن کی آیت تازی فرما دی یہ <خَصَاصَةً> اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں چاہے اس سے ان کی بہت ہی خاص ضرورت کیوں نہ منسلک ہو تو قرآن کی آئے سوچیے اللہ کے نبی صحابہ کے کرام کے اخلاق کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں اسی طرح مشہور واقعہ کے ساتھ بن ربی عزائی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے آپ نے انصار و مہاجرین میں مواقع کروائی مواقع مطلب جانتے ہیں آپ لوگ کہ اخوت سے ہے کہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو سات دن ربی السائی رضی اللہ عنہ کے پاس عبد بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور وہ دونوں بھائی بن گئے تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ سات بن ربی رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اس کے پیچھے دو باغات ہیں تم ان میں سے ایک بات چن لو اور وہ باغ میں تمہیں دے دیتا سوچیے کیونکہ ایک وقت پر کھانا کھلانے کی بات نہیں ان کی اصل جائیداد اور خالی یہی نہیں بلکہ ان کی عزت اپنی دو زوجات کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم میں سے ان دو میں سے پسند ہے اس کے بارے میں بتا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اجدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا سوچیے اتنا بڑا یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا جو ہم سیرت اور تاریخ کے واقعات میں پڑھتے ہیں تو یقیناً ان سب واقعات سے ہمیں پھر حمل اللہ انہیں برکت کی دعا کی اور کہا کہ اللہ تبار تعالیٰ آپ کے مال اور آپ کی عزت میں برکت دے آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور وہ خود خود داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بازار گئے اور وہاں سے وہ بڑے تاجران میں شامل ہوئے اللہ نے ان کے مال نے برکت دی تو یہ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یقینا ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان تمام واقعات کو اپنے اندر اپنی زندگی میں لے کر آئیں میں چاہوں گا کہ آپ میں سے یہ کچھ حضرات جو ہیں ایک دو تاریخ کے پڑھنے کے کچھ اہم فائدے ذکر کریں تاکہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں جی کون بھائی کی ذہن میں کوئی جی فرمائیے جی, جی, جی, جی آواز نہیں آ رہی دوسرا تاریخ کا میں نے میں نے کہا کہ کوئی تاریخ کی پڑھنے کی اہمیت اور فائدے کے بارے میں کوئی بات ایک دو باتیں اگر جی آپ فرمائیے بتاتے ہیں کہ تاریخ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے کتنے چھوٹے آئے اور بالکل یعنی جاننا کہ تاریخ اسلامی کے اندر جو باطل فرقے ہوئے کب رونما ہوئے کیا کیا وجوہات تھی ان کے آنے کی ان کے کون کیا ہیں کیا ان کے اخکار تھے بالکل پھر اور بات یہاں سے جی من بات لگاتے ہیں کہ بہت بالکل یعنی کہ بہت سے ایسے شبہات شبہاتی میں بات کا ذکر کیا اس طرح کی بات بہت سی بات کی بھائی نے یعنی بہت سے ایسے شبہات جو کہ غیر مسلم یا بہت سے مسلمان جو کہ نہیں جانتے وہ ہمارے بارے میں اٹھاتے ہیں تو ہم جب پڑھیں گے اس علم کو تو یقیناً اس کا صحیح طرح جواب دے سکیں گے یعنی اس موضوع کی سب سے بڑی حفاظت نئی نظر میں آپ لوگ کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ ضائع حضرات ہیں آپ کا لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے اور بہت سے میرے علم ہیں آپ میں سے جو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ سب کو انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر جاننا یہ نہایت ضروری ہے خاص طور اچھا اسی طرح تاریخ پڑھنے کے حوالے سے کچھ شنی ضوابط ہیں یعنی ضابطے ہیں کہ جب ہم تاریخ کا علم حاصل کر رہے ہوں تو ان ضابطوں کو بھی بچوں خاطر رکھیں اس سے شرف نظر نہیں کریں پہلی بات کہ جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے رضوان اللہ علین اور تاریخ اسلامی کے بارے پڑھتے ہوئے قرآن کریم اور حدیث نبی کے منہج اور اسلو کو پیش کرنا ضروری ہے یعنی yani قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں تصوط کرنے کی تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہے قرآن کی آیت یا ان جا فاصق و ملا بہن فتح بیانو. اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو ایک اور میں تم تصبت کر لیا کرو کہیں تم جہالت کے اندر کسی قوم کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کر بیٹھو ان کے اوپر تم حملہ نہ, نہ کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں عدامت ہو تو یہ قرآن کی جی آئے قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم جو واقعات سنتے ہیں جو بات سنتے ہیں اس کی تحقیق کر لیا کریں تو یہ سامان کو چاہیے کہ وہ زندگی کا ایک عام اسکوب اپنا لیں اور یہ خاص کر صلط منہج لوگوں سلطی سے منسلک لوگوں کا یہ ایک خاص وطیرہ رہا ہے اور خاصیت رہی ہے کہ الحمد ہم کوئی بھی بات بغیر صنعت بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرتے یہی سرحد سورحی کا طریقہ تھا قرآن کی یہ آیت سب سے بڑی دلیل آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کے حوالے سے بہت سی باتیں موجود ہیں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے ارشاد دیا ان کو نصیحت کری اس طرح کی بہت سی اور بھی آیتیں ہیں اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ جو ہے اس قسم کی واقعات لے کر آیا کرتے اور آپ اس کی تصدیق کرتے یا آپ اس کے بارے میں اصلاح کر دیا کرتے اس کی بھی بہت سے اس طرح کے مثالیں ملتی ہیں روایت کے صحیح ہونے کا اہتمام کرنا یہ شریع اصول ہے یعنی آپ کو میں کہوں کہ تاریخ میں جناب یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں جناب وہ لکھا ہوا ہے اسی طرح میں استاد سے کو کہوں جناب آپ کی پلا تاریخ کی کتاب کے اندر یا پلا حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ فوراً کہہ دیں گے کہ باقی اگر یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہوگا کیا اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو جناب اس واقعے کی سند دیکھنی پڑے گی کیونکہ یہ دین اسلام کا خاصہ ہے کہ دین اسلام یہ واحد دین ہے جس کے اندر ہر معلومات سند کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی ابن سلی الرحمت فرماتے ہیں, اِنَّ آن سوری فرماتے ہیں سلاح قاتل کی جو سنعد ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے اگر اس کے پاس یہ اصلہ نہیں ہوگا تو کس طریقے سے ٹکال کر سکتا ہے تو یہ جو فرق ہے اہل اسلام میں اور دیگر ادیان میں وہ یہ فرق ہے کہ ہم کوئی بھی بات بغیر صرح کی تحقیق کے قبول نہیں کر سکتے ہمارے پاس جو صحیح ترین کتابیں ہیں احادیث کی آپ جانتے ہیں بخاری اور مسلم ہیں جس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ اس کی تمام احادیث صحیح احادیث ہیں اس کے علاوہ چاہے وہ حدیثی کتابیں ہوں چاہے وہ تاریخی کتابیں ہوں ان کی تمام روایات کو پرکھنا ضروری ہے وہ حدیث کے قواعد جو ہیں کہ حدیث کب صحیح ہوتی ہے کب ضعیف ہوتی ہے اس کی روشنی میں ہی ہم اس روایت کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح روایت ہے کہ ضعیف روایت ہے اور جب وہ صحیح روایت ہوگی تبھی جا کر ہم اس کے اوپر بحث کریں اگر وہ روایت سرے سے کمزور روایت ہو تو اس سے بھی مسئلہ جو ہے وہ ہمیں اخذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ جو حجیسین کا اصول ہے تاریخ کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے یہ اصول نافذ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر امام عباقی اور دیگر کچھ صلف کے ائمہ ان کا موقف یہ رہا ہے کیونکہ تاریخ کے واقعات ضروری نہیں ہے کہ ہر تاریخی واقعات سے کوئی نہ کوئی دین کے احکام ہم تک پہنچ رہے ہو کبھی کبھی ایک خالی معلومات کے طور پہ کچھ روایتیں آتی ہیں مثال کے طور پہ آپ کو بتایا جائے اگر کہ غزہ بدر کے اندر ایک روایت کے مطابق تین صحابہ کے تھے ایک روایت کے مطابق تین صحابہ تھے ایک روایت کے مطابق تین سو اٹھارہ صاحب کے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کے علم و عمل ایمان میں کوئی بہت بڑا فرق آئے گا ان تین روایت کے اختلاف سے آپس میں نہیں آئے گا تو اس قسم کی اگر کچھ تاریخی واقعات ہوں جس سے کوئی مسئلہ اخذ نہ ہو رہا ہو یہ قید سامنے رکھی ہے جس سے کوئی مسئلہ یا کوئی حکم اخذ نہ ہو رہا ہو کوئی تعداد کی بات ہو کوئی جگہ کے نام کی بات ہو مثال کے طور پہ اس قسم کی اگر تاریخی روایت آتی ہے تو کچھ صلاح صحیح جو ہے اس میں روایات کی شروط میں تصاہور کر جاتے ہیں کہ اس قسم کی روایات میں اگر کچھ کمزوری بھی ہو تو کہتے ہیں بھائی کہ قصے کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اس روایت کو قبول کر لیا جائے لیکن اس روایت سے اگر کوئی مسئلہ اخذ ہو رہا ہو کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو یہ چیز جو ہے یقیناً دوبارہ سے اس کو تحقیق کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ معاملہ بیت کے معاملہ بن جاتا ہے تو یہ اصول جانا ضروری ہے کہ تاریخی روایت کے معاملے میں مہادر کا کیا طریقہ کار رہا اسی طرح تاریخ اسلامی کے حوالے سے بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو کہ معتبر اور تحقیق شدہ کتابیں ہیں بہت سی وہ کتابیں ہیں جو کہ ضعیف کتابیں ہیں اور جھوٹی کتابیں ہیں حتیٰ کہ کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو کہ کچھ معلکین کی طرح منسوخ کر دی گئی جبکہ انہوں نے اس کتاب کو لکھا تک نہیں ہے سوچیے آپ کس قدر کوشش کی گئی کسی طریقے سے بھی اسلام کی تاریخ کو چوٹ پہنچائی جائے کہ کچھ ایسے علماء کی طرف کتاب منسوخ کر دی گئی جبکہ ان کا اس کتاب سے کوئی واسطہ دور دور تک نہیں ہے اس کی کتاب آپ کو دو مستقت سنی بھی ہو شیعہ حضرات مشہور ایک کتاب کا نام لیتے ہیں ناج البلاوا ناج اللہ کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ حضرت علی ربی اللہ عنہ کے اقوال کا مجموعہ ہے اور یہ کتاب انہوں نے لکھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ کتاب انہی کی تھی اور انہی کے شاگردوں نے جو ہے نسل در نسل آگے بڑھائی اور یہاں تک کہ بعد میں لوگوں تک پہنچی جبکہ آپ اس بارے میں جان لیجئے کہ ناج البلا کے لکھنے والے اشریف علی المرتبیٰ یہ بس اس کا نام ہے علی المرتبہ یہ اس کا والف ہے جو کہ چوتھی صدی کے اندر آیا ہے چوتھی صدی کے اندر آیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں واقعی کچھ اقوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ویسے مشہور ہو گئے ہوں اور یہ بات خیال کیجئے آپ لوگ بھی معاشرے میں رہتے ہیں دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ہمارے ہاں واٹس اپ پہ اور فیس بک ان جگہوں پہ بہت سے میسج آتے ہیں جو بھی حکمت کی بات ہو آگے میں لے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں آپ میں سے کتنے نے حضرت عثمان غنی کی بھی حکمت سنی ہے کوئی ہے جنہوں نے اس طرح واٹس اپ پہ ان یا فیس بک پہ حضرت عمر کی کوئی حکمت پہنچی ہو حضرت صدیق کی کوئی حکمت پہنچی ہو نہیں پہنچی میرے خاص ہے آپ لوگ کو تو آپ بتائیے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ صدیق کے اکبر سب سے افضل ترین امتی سب سے افضل ترین امتی انبیاء کرام کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے انبیاء کرام کے, کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت البکر صدیقہ ضیاء اللہ خریف مسلمین ان کی کوئی حکمتیں ہیں ہی اور ساری کی ساری حکمتیں ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کری تو میرے محترم یہ آپ جو جانتے ہیں اشارہ سمجھتے ہیں کہ سارا افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے پر شیعہ حضرات کے اثرات و نتائج ہیں بس ان کے اثرات کے نتائج کے سامنے آ رہے ہیں جو بھی اچھی بات ان کو ملتی ہے وہ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تک منسوخ کر دیتے ہیں اور ہمارے لوگ بغیر تحقیق کے وہ بات کو جو ہے وہ آگے پھیلا بھی دیتے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے اس میں سے ٹیپو سلطان دیگر وغیرہ کے اقوال ہوں وہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک منسوخ کر دی جا رہے ہوں تو یہ بہت سی باتیں مطلب ہمارے ہاں دیکھنے میں آتی ہیں تو بہرحال حکمت کی بات سنگل ملنی چاہیے لیکن اس کی نسبت کرنا کہ صحابی کی طرف جھوٹی نسبت کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اچھا تو ان میں سے میں کچھ ہماری تاریخ اسلامی کے اندر کچھ مولفین گزرے ہیں جن کی عربی کے اندر کتابیں ہیں کہا حسین نامی ایک مولف ہے خالد محمد خالد نامی ایک مولف ہے اسی طرح عباس القاعظ ان کی تاریخی واقعات کے اوپر کتابیں ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ تاریخی روایات کی جانچ پڑتال کیے بغیر ہی جو غرف و سمین اس کے اندر بھرا ہوا ہے جو رتم یابس اس کے اندر موجود ہے اسے اپنی کتابوں میں لکھ دیا انہوں نے اور ان کی یہ کتابیں احمد النا بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر ہمارے یہاں نصیب کے ناول مشہور لوگوں کے اندر ہیں ان کی روایت کری ہے اور سب جانتے ہیں کہ ان کا علم دور دور تک یہ تالا نہیں تھا بس کچھ تاریخی پڑھ کے سے، تاریخ سے انہوں نے کہا تھا کہ نتائج دے کر ناول ترتیب دیے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں جناب یہ واقعات جو ہے نا وہ افسانے کے طور پہ جناب گزرے ہوتے ہیں اور حقائق سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اچھا اسی طرح ایک اہم ترین ضابطہ تعریف پڑھنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اہل الصندہ کا نہایت ہی واضح موقف رہا ہے کیونکہ صحابہ کرام ایک صاحب نے یہ بات یہ بتائی تھی اور بہت اچھا جملہ لگا ان کا مجھے انہوں نے کہا صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں تو صحابہ کرام قرآنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سندت والی شخصیات ہیں یعنی تاریخی شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم لوگ تصاویر کر سکتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے ہوا ایسے ہوا یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کا جن کے بارے میں عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا جن کا مقام و مرتبہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا یہ <تصفح> لوگوں کی بارے باتیں نہیں ہے کہ جناب وہ بڑے نیک آدمی تھے وہ اچھے آدمی تھے میں کہوں جناب وہ اچھے آدمی تھے آپ کہتے ہیں وہ برے آدمی تھے تو جناب لوگ نکن... اس سے آ کے نتیجہ کہ دس لوگ کہہ رہے ہیں اچھے آدمی تھے چار لوگ کہہ رہے ہیں برے تھے اس کا تو اچھے ہوں گے یہ تو عام لوگ کے بارے میں بات ہے نا لیکن صحابت رام کے بارے میں جو موقع تھے میں محترم وہ ہمیں قرآن مجید نے دیا کتنی بڑی آیت ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آو هم المؤمنون حقا اور جن لوگوں نے صلی اللہ صلی اللہ اور آپ کی نصرت کری یہ پکے سچے مومن اللہ کا یہ پکے سچے مومن اور پھر ایک بارے میں کہا وک اللہ اور حسن ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لائے قتال کیا ان کا مقام مرتبہ زیادہ اونچا ہے پتہ رکھا کے بعد جو صحابہ کرام اسلام لائے اور قتال کیا ان کا مرتبہ پہلوں کے مقابلے میں کم ہے تو کیا کہا وقل اور سسنا اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ عام شخصیات نہیں اسی لیے جب ہم تعریف پڑھ رہے ہوں تو صحابہ کرام کے بارے میں جہاں بھی بات آئے جہاں ان کا ذکر آئے وہاں ہمیں فوراً چکنہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ بات صحیح بات ہے یا غلط بات ہے کیونکہ دشمانہ اسلام کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ اسلام کی جو عمارت کی جو آواز ہے جو بنیاد ہے وہ صحابہ کے نام ہے اگر انہیں چھوٹ پہنچا دیں گے تو یقینا جو عمارت کے اوپر قائم ہوگی چیز اگر شروع میں بنیادی کھکلی ہو تو عمارت گر جائے گی کیونکہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کسی طریقے سے بھی صحابہ گرام کے, کے بارے میں طرح طرح کے شموہات لوگوں کے میں ڈالتے رہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ قتل کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی کس طریقے سے باقی قوتوں نے صحابہ کے کے بارے میں غلط قسم کی پربگنٹا کرنے کی کوشش کی اور ان اس کا جواب بھی لوگ ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ سنیں اس کے علاوہ تاریخ میں پائے جانے والے اختلافات یعنی آپ جانتے ہیں کہ تاریخی واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت مرتبہ آپ کو اختلافات بھی ملتے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کہیں کہیں انتقال بھی ہو گیا کہیں کہیں اصطلاح رائے ہو گئی کہیں کہیں دشمنیاں ہو گئی تو اس کے اسباب کیا ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سیاسی وجوہات بہت زیادہ ہیں اب سیاسی وجوہات کی مثال آپ دیکھیے کہ والی مسل یہ عید بد وبادشے کے دور کی بات ہے والیے موسل عراق کا شہر ہے موسل اس کے پاس ایک شخص آیا بوڑھا شخص تو اس نے آگے اس سے کہا کہ تمہاری کتنی عمر ہے بزرگ سے کہا کہ آپ کی کتنی عمر ہے تو بزرگ نے کہا کہ میں نے بنو امیا کے پانچ ایما کو پایا ہے میں نے بنو امیا کے پانچ ایما کو پایا ہے تو وہ شخص جو تھا بنو عباسیہ کا تھا ان کا میرے پاس, پاس, پاس جھگڑا تھا اس نے کہا تم کہتے ہو کہ بنو امیا ایما ہے انہوں نے تم نے ایلما کہا یعنی کہ امام کا درجہ دیا تو وہ شن سے گھبرایا اس نے کہا ورنہ مراد یہ ہے علم بتائیں گے درونا میرا مراد یہ ہے کہ وہ آگ کی طرف دعوت دینے والے علم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی نجات ہو گئی ورنہ اگر وہ کہتے تھا واقعی میں نے پانچ اماموں کو پایا بندر مجھے کہ دوڑ کی تو وہیں سے اس کی گردن جو ہے وہ دی جاتی یعنی اس کے سخت و نفرت اور دعوت جو ہے وہ دوڑوں کے درمیان جب رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ تاریخ کے اوپر ضرور آنا ہے کہ جو وہاں کے لوگ تاریخ لکھیں گے اس کے اندر کے خلاف باتیں لکھی گئی ہوں گی اور جو وہاں لکھیں گے اس میں اگلوں کے خلاف باتیں رکھی گئی ہوں گی تو تاریخ کے بہت سے اختلافات کی وجہ سیاسی اسباب ہیں کہ جس کی حکومت تھی جس کی گورنمنٹ تھی جسے کہتے ہیں جس کی لاٹس کی بحث تو وہ اپنی باتوں کو پروموٹ کرنا چاہتے, چاہتے تھے اور جو دوسری جو گورنمنٹ جس کے وہ لوگ غالب آئے تھے ان کی مذمت کے باتیں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں اسی طرح مذہبی تعصب پر مبنی اسباب بھی ہیں یعنی بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ صلی اللہ نے وعلیکم السلام بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک روایت میرے ساتھ موجود ہے اس محمد بن صاحب الکل اس کا ذکر آئے گا آگے اس نے ایک قول ذکر کیا جو کتاب اپنے حقبان کی کتاب ہے مجروحین اس میں موجود ہے کہتے ہیں دیکھیے یعنی تاریخی روایت یہ کیسے بیان کرتے ہیں اور جھوٹ کس طرح بین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کان جبریل یملی الوحی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلب دخل نبی الخلاء اگر کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے اپنی کسی حالت میں ہوتے وہاں چلے جاتے یملی علی حضر علی حضرت جبریل جو ہے فوراً سے جو اللہ کی وحی ہے وہ حضرت علی کو لکھانا شروع کر دیتے تھے اب سوچیے آپ ذرا یہ روایت اس نے کیوں بیان کری آپ کے خیال میں اس نے لیے روایت حقیقت میں ہوگی نہیں صرف اس لیے کہ وہ رابضی انسان تھا اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں کوئی روایت بیان کرنے کا شوق تھا تو اس نے بیان کر دی تو یہ تعصب اور اسبیت اور یہ مذہبی جو ہے تعصب کی وجہ سے اس طرح کی روایتیں جو ہیں لوگوں میں پھیلنا شروع اس پھر یونس بن خباب ایک مشہور راوضی عالم اس نے کیا لکھا راوی ہے یہ احادیث کا راوی بھی ہے اس کے پاس ایک شخص آیا اس نے اس سے کہا کہ کیا تم نے وہ حدیث سنی ہے کہ قبر کے اندر کیا کیا سوال ہوں گے یہ راوضی نے سوال کیا یہ بندے سے کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ قبر میں کون کون سے سوالات ہونے اس نے کہا جی بالکل سنی ہے تو کون سے سوالات ہونے کہا من ربو کا من نبی کا دین کا یہ تین سوالوں نے ماں نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا رب کون ہے انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو کہا میں تو شام سے آیا ہوں کہا تب تو تم بہت بڑے حبیض انسان ہو کیونکہ تم نے یہ حدیث غلط سنی ہے اس میں چوتھا سوال بھی موجود ہے کہ تمہارا ولی کون ہے اس کا جواب کیا ہے علی رضی اللہ دیکھیے آپ یعنی قبر کے سوالات کے اندر سیونس میں الخباب رافدی نے یہ سوالات کا اضافہ کر دیا کہ تم سے قبر کے اندر بھی یہ سوال جو ہونا ہے جس طرح کہ آج کل کے لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو یہ سارے بھائیوں بہت سے اسباب رہے ہیں کہ اس طرح کی مذہبی تعصب کی وجہ سے اپنے باتیں فرقوں کے تعصب کی وجہ سے وہ لوگ تاریخ کے اندر جھوٹی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دیا کرتے اس سے لوگوں کے اندر اور غلط باتیں پھیلتی اسی طرح ماہجین اور قصہ گوا حضرات جو ہے بات سہم آ رہی ہے ان شاء ایسی نہ ہو جو واضح نہ ہو تو آپ ضرور مجھے کہیے ویل بھائی سب چیزیں واضح ہیں جی اچھا حضرات کا بھی بڑا اس میں دخل رہا ہے اور وائزین جسے آج کل آپ کہہ لیجئے جی زاکر لوگ جو شیوں کیا ہوتے ہیں زاکر لوگ جن کا مقصد خالی کیا ہوتا ہے جناب کہ مجس کے لوگ خالی بیٹھ کے واہ واہ واہ واہ ہاں صبح اللہ سبحان اللہ جتنا بڑا کفر بیان کرے اتنے سبحان اللہ سنے ہاں اور کبھی غلطی سے اگر حقیقت بیان کر دے ہاں تو سب سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں جتنا بڑا جھوٹ بیان کریں گے سامنے تو وہ صبح اللہ کرتے تو اسی لیے واجین حضرات جو ہے بھائیوں پرانی تاریخ چلے آ رہے ہیں یہ آج کے ایجاد نہیں ہے. یہ پہلے بھی جو ہے نا چلے آ رہے ہیں اس لیے مہادثی نے بڑے بڑے کتابیں لکھی ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ نے سیوسی رحمہ اللہ نے حاضظ وساس القصاس الواعظون اس طرح سے کتابیں موجود ہیں جس میں انہوں نے ان کے احکامات ذکر کیے ہیں کیسے ان کو جو ہے بند کیا جائے کیسے ان کو روکا جائے ہاں وقت کے حاقم کی حاکم کو ان کے خلاف جو ہے خط و کتابیں لکھی گئی ہر زمانے میں کہ ان کی مجلسوں کو بند کیا جائے اور آمد و ناز جو ہے ان کی مدرسوں میں آپ کہہ لیجیے کہ آرام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے یا آپ کہہ چسکے کے طور پہ آیا کرتے تھے یہ اہل کی مدد سے تھوڑی سی سخت ہوتی ہے ذرا اس میں کچھ ہمارا جیسے کہتے ہیں خشکی سی ہوتی ہے تو اس طرح کی مجلسوں کے اندر جناب جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہلاتے رہتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ایسی مجلسوں میں پہلے سے آیا کرتے تھے تو یہ وائزین حضرات جو ہیں یہ بھی تاریخی واقعات کے اندر لڑکیوں کا اور جھوٹ بولنے کا سب بنے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بغیر یہ دیکھے کہ بات سچی ہے جھوٹی ہے بیان کرا تاکہ لوگ جو ہے اس کے اندر مداخلائی کرے اسی طرح ایک بار احمد محمد رحم اللہ قور ملتا ہے جو کہتے ہیں سلا سختوں کتب لے صلاحہ اصول تین ایسی کتابیں ہیں جن کا کوئی اصول نہیں ہے میں اصول کا معنی آپ سے سنوں گا پہلی بات پہلی کتاب المغازی دوسری بات الملاحم تیسری التفسیر تین طرح کتابیں ایسی ہیں جن کا کوئی اصول نہیں ہے مغازی غزوات سے متعلق باتیں ملاحم فتن ملاحم مطلب یہ ہے کہ جو فتنوں کا دور ہوگا اس میں کیسی کیسے واقعات ہوں گے مستقبل کے اندر اور تیسرا تفسیر اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اور فضائل یعنی ان چار موضوعات کی جو کتابیں ہیں ان کے کوئی اصول نہیں ہیں کسے معلوم ہے اس کا مطلب ہے اصول کا مطلب کیا ہے اصول نہیں ہے ان کے حال اٹھا کے جواب دیں تاکہ دا ذرا جی پیچھے سے کوئی بتائیے جی جناب بنیاد نہیں ہے مطلب یہ یہی کہ آپ آپ کے خیال میں تفصیل کی روایت بے بنیاد ہیں مطلب تفسیر ہے غزاوات ہے فضائل وہ تو ٹھیک ہے لفظی مانا تو ٹھیک ہے آپ نے لیکن مقصد کیا ہے احمد کہنے کا کہ تین طرح کتابیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصول نہیں فائدہ نہیں اور بھی بات اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں جی جزاک اللہ خیر یہ بہت صحیح ہے شی صاحب نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اسانید نہیں ہیں یعنی ان تین کتابوں کی عام طور پہ اسانید بہت سی نہیں ہوتی تفسیر کے اندر آپ کو مختلف باتیں ملیں گی اسرائیلی روایت ملیں گی ایک ہی لفظ کے بارے میں 25 پچیس معنی معنی مل جائیں گے لیکن ثابت شدہ اسانید اس کی بہت ہی کم ہوگی اسی طرح غزوات کے بارے میں تفاثیر ہے اس کی تفاثیر بہت کم ملے گی براہ فتم کے دور میں کیسے کیسے واقعات ہوئے یہ بھی آپ کو بہت کم ملے گا تو یہ ان سے براد اور فضائل فضائل کے بارے جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں فضائل اعمال اور دیگر دیگر تو اس میں تو جناب جو چاہے لکھ دو آپ جب فضائیتھی بیان کرنی ہے تو ہمارے ہاں مدینہ منورہ کچھ کچھ آتے ہیں مدینہ کے زائرین تو وہ ایک کتاب لے کے ہیں اپنے نا وزاف کا مذاہب مجموع, کا مجموعہ درود کا مجموعہ اس میں کبھی کبھی میں کچھ الفاظ پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کسی انڈیا یا پاکستان کے عالم نے لکھے ہیں وہ عربی کے الفاظ اتنی زیادہ اس میں اجمیت ہوتی ہے اور اسے لکھا ہے جو اس کو ستر بار پڑھ لے اس کو ستر کروڑ نے کیا اس کے بیس سال کے گناہم آپ اس کے جناب ماشاءاللہ میں نے کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو درج شریف کے مبارک الفاظ ہیں چونکہ ہر مسلمان کو یاد بھی ہیں اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زمانے مبارک سے لوگوں کو سکھائے ہیں اس کی یہ فضیلت نہیں ہے ہاں لیکن جو بات کے تجربات تجربات کے بعد جناب جو نکل گئے ہیں الفاظ اس کی جناب حد صلی اللہ اس کی کوئی حد ہی نہیں تو یہی ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس قسم کی کتابوں کے اندر بہت سی باتیں بے صنعت ہوتی ہیں تو یہاں پہ اصول سے مدد ہے کہ ان کتابوں کی آسانی نہیں ہے جی بھائی <سلام> ہاں المغازی الملاحم الحامہ کہتے ہیں فتن فتنوں کے بارے میں اور وہ تفصیر تفسیر فضائل جو ہے وہ ابن حضر الرحمل نے اضافہ کیا کہ میں کہتا ہوں کہ فضائل بھی ورنہ امام احرد محمل کے قول کے اندر وہ تین باتیں ذکر کی آپ کی ٹھیک اچھا اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کو میں نے کوئی ذکر کی کتابیں جو کہ صحیح کتابیں نہیں ہیں درست کتابیں نہیں ہیں اچھا کوئی معتور ایسی کتابیں جس سے مجھے اور آپ کو اگر تاریخ پڑھنی ہو تو ہم اس کی طرح رجوع کر سکیں جاننا بہت ضروری ہے کہ بھائی صحیح کتابیں کون سی ہیں تاریخ کی معتبر کتابیں تو اس میں سے میں نے چند کتابوں کے نام لکھے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ بات نہیں اچھا ان کو برا تھک گئے ابھی تو جناب انجن اسٹارٹ ہو رہا ہے گاڑی چلی نہیں ہے جی جی ملائحمان، ملائحمان کیا گے؟ جی جی جزاک اللہ صاحب نے اچھی تبدیل کری کہ یہ میں نے لفظ ذکر کیا آپ کو مغازی ملاحم تفسیر ملاحم سے مرا یہ وہی ہیں جو کہ مستقبل کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بیان کیے تھے کہ جنگیں ہوں گی آپس میں فتنے ہوں گے قتال ہوگا مسلمان ہوگا اس قسم کی باتیں ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں بغیر کے موجود رہی ہیں تو یہ مرادیں یعنی کہ عام جو فتنے ہونے ہیں جو صحیح احادیث میں وہ مراد نہیں بلکہ جنگوں کے حوالے سے باتیں ہونی ہیں آپس میں جو فتنے ہوں گے وہ والی احادیث کیا روایتیں مراد ہیں التبقات القبرال ابنسعد رحمہ اللہ یہ بہت معتبر کتاب ہے حدیث کے اس میں بہت سی حدیث بھی ہیں لیکن اس کے اندر پہلی دو جلدیں خاص طور پہ سیرت نبی کے حوالے سے موجود ہیں یعنی آپ جو سیرت پڑھتے ہیں آج کل تو ماشاء اللہ آپ کے سامنے شیر شفی المان پوری کی کتاب ہی ہوتی ہے اور رحیق المختوم ہاں ہر ایک کے گھر میں وہ کتاب ہوتی ہے تو وہ کتاب تو موجود ہے لیکن ان کے جو مسادر ہیں وہ کون سے مساجر ہیں یہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے وہ کتاب کہاں سے ترتیب دی کن کتابوں پر زیادہ اعتماد کیا کہ آپ سمجھ لیجیے اس قسم کی کتاب ہے اطلاقات القبرال ابن شادی یہ بہت ہی متبر مطلب کتاب ہے اسی طرح دوسری کتاب تاریخ خریدہ بن خیات ہے تیسری تاریخ و تبری ہے تاریخ تبری ہے یہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ انتہائی تاریخ کی مشہور کتاب ہے اور علما حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخ کے واقعات کے حوالے سے سب سے زیادہ جامع کتاب جو ہے وہ یہی تاریخ تبری ہے لیکن تاریخ تبری کے پڑھنے سے پہلے ایک اہم اصول میں آپ پڑھنا چاہوں گا جو امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں خود ذکر کیا یعنی ہو سکتا ہے آپ کو ایک ساتھ ملے وہ کہیں کہ جناب یہ واقعہ آپ کی تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے آپ سوچیں جناب مل مولانا نے کہا تھا کہ تاریخ تبری بہت ہی مرتبہ کتاب ہے اس کا یہ واقعہ درست ہے نہیں یہ مانا نہیں اس بات کا میں نے بتا دی آپ لوگوں کی جو بغیر سنت کے تحقیق آنکھیں بند کر کے جس روایت کو مان سکتے ہیں ہم لوگ بخاری اور مسلم ہیں اس کے علاوہ ہر روایت کی تحقیق کی جائے گی اور تاریخی روایت کی مزید تحقیق کی جائے گی تو تاریخ طبری کے آواز میں امام طبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات جان لے میری کتاب کا پڑھنے والا یہ انہوں نے اپنی کتاب کے پانچویں پیج پہ لکھا ہے شروع کے اندر مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ میری کتاب کو پڑھنے والا یہ بات جان لے کہ جو کچھ میں اس کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے روایت کری ہیں یعنی صنعت کے ساتھ ذکر کری ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں آسار اللہ مسلمد ہا الارواتی ہا اور وہ آثار میں نے ذکر کیے ہیں اس کتاب کے اندر جس کی سرحد میں بیان کر دیتا ہوں آپ کو جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کی طرف یعنی میرے سے لے کر کہنے والے کی طرف تک جو سنت جاتی ہے میں نے اس کتاب کے اندر آپ کو وہ سرحد بیان کر دی ہے فی مِن ان مِن تو میری اس کتاب کے اندر کوئی ایسی بات اگر کسی کو ملے جو پرانے لوگوں کے بارے بات ہو اور وہ پڑھنے والے کو عجیب سی لگے وہ پڑھنے والے کو صحیح نہ لگے او یس یا جو سننے والا ہے اس بات کو بہت ہی برا جانے من کیونکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ یہ بات تو صحیح نہیں لگ رہی پڑھنے والے کو اگر یہ لگے تو کیا کرے لب من تو یہ بات اچھی طرح جان لے کہ اس میں میرا کوئی گنا نہیں ہے وہ نما ملک ناخلی ہی بلکہ اس کا جو ذمہ ہے اس کا جو, اس کا جو خمیازہ ہے وہ, وہ بکتے گا جس نے یہ بات کہی ہے ان نما میں نے تو وہ بات جس طرح مجھے پہنچی اپنے اساتذہ کے ذریعے سرت کے ساتھ آپ کو بیان کر دی ہے اب پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرت کی جانچ پڑتال کرے اور اگر کوئی غلط بات ہو تو اس کو رد کر دے اور اگر صحیح بات ہو اور صحیح سرد ہو تو وہ اس کو قبول کر لے <تصفح> دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یعنی خالی کہنا کافی نہیں ہے آج کل بہت سے لوگوں سے ہماری بحث ہوتی ہے اگر شیر کے موضوعات کے اوپر تو کو ملے گا وہ کہیں گے جناب آپ کی تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے سوچیں کہ واقعی یہ بہت بڑے ہمارے احمد گزرے ہیں تو ایک تبھی اور سجا لیجئے کہ تبری جو ہے یہ بھی دو ہے ایک لہلسلہ کی تبری ہے اور ایک راغی تبری ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے نام محمد بن جریر ہیں کیسے کریں گے دونوں کے نام محمد بن جریر ہیں لیکن اور ایک اور بات یہ ہے کہ دونوں کی کنیت بھی جو ہے وہ ابو جافر کیسے جی بات ہے اچھا میں آپ کو اس کا ایک زیادہ بیان کرتا ہوں کہ آپ اس سے فرق کر سکیں ایک تو وہ بات ہے دوسرا ان کے نام میں جو ان کے دادا ہیں وہ مختلف ہیں تو ایک سال آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اور دوسرا جی محمد بن جریر بن یزید یہ ہیں ابو جعفر اتبری جو کہ آل سننا کے ہیں ان کی بڑی مشہور تفسیر تبری ہے اور تاریخ تبری ہے یہ محمد بن جریر بن یزید اور جو رابدی ہیں وہ محمد بن جریر بن رستم ہے اور دونوں ابو جعفر تبری تبرستان کی طرف دونوں کی نسبت ہے اسی طرح آپ کو اکثر ملے گا کبھی کبھی سمجھنے کے لیے بتا دیجئے ان کو کہ جو اہل سنت اور جماعت کے تبری ہیں ان کے ساتھ یزید کا نام زیادہ کا یزید ہے شیعوں وہ رستم ہے اور رستم یہ ایران کے لوگوں میں سے ہے جن کا تعلق بالکل شیو کی طرف جی اچھا اس کی یعنی یہ بات اہم اس لحاظ سے بھائی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے بہت سی ایسی روایتیں جو لوگ بیان کریں جناب کہ یہ تو تبری ذکر کی ہے تو آپ لوگ کو معلوم ہو چاہیے کہ تبریبی دو ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے دوسرے تبریح کے بات کر رہا ہو اور آپ پریشان ہو رہے ہو اسی طرح احمد بن حجر مشہور عالم ہے ہمارے اسقلانی احمد بن حضر اسکلانی شارح بخاری فتح باری ان کی کتاب ہے ایک اور ہے احمد بن حجر الحیتمی یہ دونوں حال سننے میں سے ہیں لیکن جو حیتمی ہے وہ محدث نہیں ہیں خالی فقیر تھے تو اگر حدیث کی صحت اور ذوق کے اوپر بات کرنی ہو تو وہاں پر احمد بن علی بن حجر الاسقلانی کی بات معتبر رہے گی اس موقع پر الحیطمی کا قول معتبر نہیں ہے بلکہ انہیں محدثین نے متصاہل قرار دیا ہے کہ وہ روایت کی تصحیح و تضعیف کے اندر متصاہل تھے اور وہ فقیر تھے ان کا یہ باپ ہی نہیں تھا تو کہیں کہیں اگر آپ کو ملے کہ جناب اس روایت کو صحیح کہنے والے ابن حجر ہیں تو یہ تحقیق کر لی جائے کہ کہیں وہ ابن حجر حیتمی تو نہیں ہیں کیونکہ ابن حجر حیطمی نے بھی بہت سے تاریخی روایت پہ کلام کیا ہے سر یہ ایک فائدے کی بات بیچ میں آ گئی تو یہ میں ایک کتاب آپ کو دکھاؤں ان شار آباد نے اس سے نقل کر دی اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے تاریخ الاسلام الضحب مظاہر الرحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے ابن تعمیہ رحمہ اللہ کے شاگر تھے ان کی یہ کتاب ہے تاریخ اسلام اور بہت ہی بڑی تقریباً 65 سال پینسٹھ سے ستر جلدوں کے اندر یہ کتاب جو ہے موجود ہے تاریخ نے دی انہوں نے حضرت آدم سے لے کر ان کے زمانے تک جو جو واقعہ ان تک پہنچے ہیں وہ سب کے سب ذکر کر دیا تو کافی معتبر کتاب ہے البدایا و اب ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ بھی ابن رحمہ اللہ الخاگر تھے الواسم اللہ قواسم عربی رحمہ اللہ یہ آواز سے ملاقواسن جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی معتور کتاب ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ صحافت رام کے بارے میں متوجہ رہی متوجہ رہی میرے ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی شبہات اٹھائے جاتے ہیں انہوں نے ان کا خاص طور پہ جواب دیا یعنی صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے بہت سے جو مختلف شبہات اس وقت لوگ عام کرتے ہیں یعنی اس کتاب میں اس کے بارے میں خاص اہتمام موجود ہے من میرے یہی نام اردو میرے تجربہ کا نام ذہن میں نہیں کسی کے ذہن میں ہے اس کا تجربے کا نام مختلف اس کا है آسان سا نام رکھا گیا ہے اس کا ابھی میرے جیسے نکل گیا ان انشاءاللہ اللہ آپ کو شاید اللہ عالم شروع میں آپ کو ان شاء اللہ امید جی سر اور سیر عالام البلا یہ بھی امام زہاب الحمہ اللہ کی بہت ہی عمدہ کتاب ہے اس میں انہوں نے تمام جو ہے علماء کے نام کی سیرت بیان کری ہے اور تاریخی واقعات جو جو ان کی سیرت کے اندر آئے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا زیادہ سے ذکر کیا اور اس کی خاصیت یہ ہے تو امام ظاہر الرحمہ اللہ جو ہے صرف واقعات کو نقل کرنے پہ اتفاق ہی کرتے کہ یہ بیان کر دیا بلکہ جہاں جہاں اس میں غلطی ہوتی ہے وہاں نشاندہی کر دیتے ہیں جہاں جہاں کسی عالم نے کوئی اہم ضابطہ بیان کیا ہوتا ہے کسی واقعے سے مل رہا ہوتا ہے وہاں اس ضابطے کو بھی خاص طور پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس میں امام ظاہر رحمہ اللہ کی بہت سے ایسے اقوال ہیں جن کو پڑھ کے انسان کو جو ہے ان کی قدر اور ان کا طریقہ کار جو ہے معلوم ہوتا ہے اچھا جھوٹی کتابوں کے اندر سے ایک کتاب کا زور نوٹ کیجیے وہ کتاب ہے اسقیفہ جو جھوٹی کتابیں مشہور تاریخ کے اندر یہ ہے سلیم بن قیس کی طرف منصوب یہ سلیم بن قیس 76 ہجری کے اندر تابعی ہم کا انتقال ہوا ہے 76 سکس ہجری کے اندر یہ راوضی لوگوں نے اس کتاب کو مشہور کیا سقیفہ کا مطلب کیا ہے آپ کے ذہن میں کسی میں سے کسی کا پتہ ہے سقیفہ سے متعلق ایک مشہور واقعہ بھی ہے جی کس کا علم ہے ثقیفہ یہ ثقیفہ لفظ جو ہے سمانا کیا ہے جی کون سی جگہ تھی وہ سقیفہ بنو ساعدہ ثقیفہ بنو ساعدہ یعنی بن ان کی اجتماعیت کی جگہ ایک بیٹھنے کی جگہ بیٹھک جسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس نام سے کتاب ہے سقیفہ اب مزے کی بات یہ ہے آپ کو اس کتاب کے اندر کیسی کیسی باتیں ملیں گی حضرت علی رضی اللہ کی بہادری پہ تعداد ملے گا کہ ناؤزم اللہ صحابہ کرام نے انہیں جو زنجیر میں جکڑ کے جو ہے لے آئے اور ان کے اوپر ظلم کیے اور وہ ظلم کی یہ اس کتاب کے اندر کو ملے گا اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ نے چبا دیا تھا یہ حضرت منسوخ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو تکلیف پہنچائی اور انہیں جو ہے مارا یہ تک لکھا ہوا اس کتاب کے اندر اسی طرح اسی طرح جو جھوٹ اس کتاب کے اندر موجود ہیں ان میں سے کیا ہے جو آپ لوگ بہت سے لوگ سنتے بھی شاید رہے ہوں گے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ کر دیا ہاں اور ان کا جمین گرا دیا اور ان کی مچھلی توڑ دی یہ مشہور واقعہ ہے جو آج شیعہ آزاد اپنی جو ہے محفل بیان کر دیتے ہیں کہ منظوب تزہارا کے نام سے اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ منظوب تزہارا کیا ہے تو وہ دو باتیں بیان کریں گے ایک یہ ان کو میراث دیا گیا دوسری بات بیان کریں گے کی پسلی اور ان کا بچہ گرا دیا گیا ناز بلّہ اور دونوں کام مضبوط منسوخ کر دیتے ہیں حضرت اب وقف صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت احمد خطاب رضی اللہ کی طرف سوال یہ زبردست ماشاء اللہ بڑے سوالات چاہیے جی جی جی, جی جی جی بڑی بڑی کتابیں آپ لائے ہیں ماشاءاللہ یہی کتاب جو ہے یہ شیپ لائے ہیں اس کا ترجمہ ہے یہ عربی کتاب ہے اس کی اور اس کا ترجمہ ہے جو کہ بڑی نفیس کتاب ہے تو لوگ اس کو کتاب چاہیے اور جس کو یہ مل جائے گی تو میرے پاس چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اس کے لیے وہ ہیں. <صحیح> تو تو ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اب دیکھیے آپ کو یہ جو ثقیفہ ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کی شیعہ کے کہیں کہیں غلطی سے کوئی اگر منصف علماء ملا ہے ان میں سے ایکتا فبد اللہ مولف عبد اللہ اس نے کہا کہ یہ کتاب جھوٹی ہے اس نے خود ہی کہ دی یہ بات اپنے گھر کی گواہی آ گئی اس نے کہا کہ یہ کتاب جھوٹی ہے تو مشہور آنے والے مولف ہے کے ہے اور کے کتاب پر کیا جائے اکثر عمل کرنا جائز نہیں ہے خلط مدد کیا گیا ہے اور باتیں چھپائی گئی ہیں اگر ان کے لوگوں کے اندر تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو اس کتاب کا حوالہ دے کر یہ واقعات لوگوں کو سناتے ہیں تو آپ بتائیں ان کو کہ آپ کے حلی اور الغوا اور ہاشم معروف حسینی یہ ان کے معاصر عالم ہیں ہاشم معروف حسینی اس نے بڑی کتاب لکھی ہے ناجب بلاغ کے اوپر اسی میں اس نے ذکر کیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو آلسمنا کی علماء تو بلاول اس سے مراد کرتے ہیں لیکن میں نے یہ مثال ضرور سمجھی کہ ان کے اپنے جو مولوی ہیں وہ بھی اس کتاب کا انکار کر چکے ہیں تو سوچئے اس کے کتابی ہی جب ثابت نہیں ہے تو اس کے پر ہم کس طرح عقائد جو ہے مرتب کر سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے جان... جاننا وہ کتابیں جو کیونکہ جھوٹی کتابیں اسی طرح ایک آلسندنا کے عالم بڑے الامامہ وسیاسا کے نام سے ایک کتاب ان کی طرح منسوخ کی آتی ہے اور وہ ہے ابن قطعبہ ابر متحبہ رحم اللہ 321 سو ان کا انتقال ہوا مشہور کتاب ان کی تعلیم تعویل و مختلف الحدیث جو حدیث میں آپس میں تعارف ہوتا ہے اس کا حل کے طور پر کتاب لکھی ہے طویل مختلف الحدیث ان کی طرف ایک کتاب منصوب ہے الامام سیاس کیونکہ جھوٹ تھرا سا جھوٹ ہے کسی بھی مولف نے ان کی طرف اس کتاب کو منسوب نہیں کیا اس کتاب کے اندر کچھ ایسی روایتیں ہیں جو کہ پہلی صدی کے لوگوں سے کی آ رہی ہیں کہ میں نے ان سے سنا جبکہ یہ خود چوتھی صدی کے عالم ہے اور کتاب کے ادھر موجود ہے کہ جناب میں نے ابن ابلی لہلا سے سنا جو کہ 143 فورٹی کو انتقال کر گئے تھے سوچیا یہ اس بات کی دلیل اور بہراض کے بہت سی اسباب ہیں ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب چھوٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ رابطی لوگوں کا اعتماد ہے الامامہ و اس کے اندر بہت سے سبز مدعا کے بارے میں واقعات ملیں گے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعتراض کیا وہ اعتراض کیا اور اس کا مزہ کیا دیں گے آپ کو الامامہ و ابن قطبہ سنی وہی آپ کی سنی ہے آپ بتائیے کہ یہ کتاب تو ثابت ہی نہیں ہے خیر اس کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ان کی جو کتاب ہے تعویل مختلاف الحدیث ان کتاب ہے چبی ایک جلد کے اندر اس کے محقق محبت سفر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ روایت ثابت ہے یا یہ کتاب ثابت ہے یا نہیں پورے اثرات ذکر کریں اسی طرح جاننا ضروری ہے تاریخ کے چند مشہور راوی اب آپ دیکھیے یہ مشہور راوی کوئی آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کے پچاس ساٹھ روایتیں ہیں نہیں یہ انتہائی مشہور راوی ہیں تاریخی کتابوں کے, کے اندر بھرے پڑے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے بھی کچھ کا نام جان لیں کہ اگر وہاں سے کوئی روایت آ رہی ہو تو پہلی فرصت میں ہم لوگ کہہ دیں کہ بھائی یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے اور یہ باتیں ہم لوگ محترم دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں ان دو پیج ہے پورے ان چھ کے چھ راویوں کا پوری زندگی کے حالات یعنی کہ محتبر تھے ضعیف تھے کمزور تھے کیا تھے یہ محدثین نے ان کے بارے میں ذکر کیا آپ پڑھیے میرے ساتھ سب سے پہلے دیکھیے جو کے پاس نمبر دو ہے ابو مقنف لوب بنیاحیہ یہ ابو لوط لوپ بنیاحیہ جو ہے اس کی صرف اور صرف تفصیل تبری تاریخ تبری کے اندر چھ سو بارہ روایتیں ہیں سوچیے تاریخ تبری کے اندر لوگ میں چھ سو بارہ روایتیں تو اس کے بارے جاننا ضروری ہے کہ نہیں جاننا ضروری ہے دیکھتے ہیں مہاد نے کیا کہا اس کے بارے میں متحد جھوٹ بولا کرتا تھا لے سبھی سے کہا معتبر نہیں ہے مثروق ان لائی ہو بھی اس کی حج کو علماء نے چھوڑ دیا اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا شیعی مختلف صاحب و اخبارین قسم کا شیعہ تھا ان کی ساری باتیں کیا کرتا تھا یروی انقامین اول مجہولین جھوٹوں سے اور نامعلوم افراد سے بہت سی روایتیں کرتا ہے امام جہاں بھی کہتے ہیں اخباری ان صرف تاریخی روایتیں بیان کرنے والا ہے بالکل بھی بے وقت انسان ہے لاسا کبھی اس کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا بعض داروتنی کہتے ہیں کہ ضعیف ابن عائد کہتے ہیں لئی سبا ایک بار کہتے ہیں لئی سبشئی اب دو سوچیے آپ جتنے بھی محدثین ہیں جو تعداد کے ائمہ علما ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ راوی بالکل معتبر راوی نہیں ہے تو اس کی بہت سی آپ کو روایتی ملیں گی حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں تو یہ خیال کیجیے گا ہمیشہ دوسرے راوی پڑھ لیجئے محمد بن امر اس کے بارے میں کہتے ہیں امام ابو داود لا ولا تو حدیث نہ ہی میں اس کی حدیث دکھوں گا نہ ہی میں اس سے کوئی روایت کروں گا نہ اشب کو انا ہوگا نہ کوئی شک نہیں کہ یہ خود بخود گھر بیٹھے بیٹھے حدیثیں بنایا کرتا تھا یعنی یہ حدیثی اب کہہ سکتے ہیں اس کو خود بیٹھے بیٹھے اس نے روایتیں بنا دی میڈ بائے واقعی روایتیں بہت ساری ہیں بھائی سنیے امام ابن حدیلی کہتے ہیں اس کے پاس بیس ہزار ایسی حدیثیں ہیں جس کی کوئی سند ہی نہیں بیس ہزار اس اقوال کی تفریح جاننے کے لیے امام زہاوی کی کتاب سیر ارم البال دیکھیے جیل نمبر نو صفحہ نمبر چار سو چھیاسٹھ چار سو چھیاسٹھ جل نمبر نو سیر ارمن بالا میں انہوں نے واقعی کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا آگے جائیے سیف ابن عمر تنیمی یہ سیف ابن عمر نحمدی کی تفصیل تاریخ تبری کے بھائیوں سات سو روایتیں ہیں سات سو روایتیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء کے اس کے بارے میں ابن آدی کہتے ہیں عام نتحت ہی منکر اس کی عام طور پہ جو روایتیں ہیں وہ منکر روایتیں ہیں نکارت ہے مطلب قابل قبول نہیں ہے ابن بھائی کہتے ہیں دعیف ان وہ ضعیف تھا متحد زندقہ اس کو لوگوں نے کہا کہ وہ زندیخ تھا زندیق کہا بہت سی بحر میں میں اور بھی اقوال لکھے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ آگے چلتا ہوں اچھا ایک اور بات یہ اہم ہے کہ ابو بکھنف لود بن یحیج جو رابی اس کے بارے میں ایک شیعہ عالم نے بھی کہہ دیا کہ وہ معتبر نہیں ہے یہ پوائنٹ آپ ضرور نوٹ کیجئے کیونکہ شیعہ ذات اخر جو ہے اس کی اس کی حوالے دیتے ہیں روایتوں کے ایک عالم ہے ان کا ہاشم معروف الحسینی اس کی کتاب ہے الموضوعات فی آثاری والاخبار اس کے سفا نمبر دو میں وہ کہتا ہے روایت ایک روایت فکر کرتا ہے, پھر کہتا ہے اس روایت کے عیب میں یہی کافی ہے کہ انها من مرویات ابی مخنف یہ ابو مخنف روایت کرنے والا ہے اس کا راوی ابو مخنف ہے وَقَدْ وَلَمْ اسے سننا نے بھی اور شیعہ نے بھی سب نے ضعیب کہا ہے اور اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا یہ ان کا عالم ہاش معروف حسینی اپنی کتاب الموضوعات فی الاثار اخبار کے دو سب نمبر سفر پر کہ دیتا ہے یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی, اس کی روایتوں میں کہیں بھی آپ کے جی اگر بحث ہو تو اس بارے میں آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں بولیں گے آپ کی جی ہمارے علمانا زید کا بولو تمہارے یہاں بھی یہ غیر متبر ہے تو اس کی روایت دلی بنانا خود بنانا یہ تو بہت دور کی بات آگے چلیں تو محمد بن اچھا یہ سیف بن عمد محمد تمیمی ہوگی محمد بن صاحب الکلوی اس کا ذکر کہاں آیا تھا ابھی گزرا ہے ہمارے سامنے یہ نام محمد بن صاحب الکلوی آج کے درس میں گزرا ہے اس کا نام محمد ابن صاحب الکلوی جی جناب مجموعی لکھی نہیں ہے انہوں نے ابن حبان رکھنے والی کتابیں مجموعی اس میں ان کے بارے میں ایک قول ذکر کیا ہے جی جو کے ہیں جو ہاں دیکھیے آپ بھولے نہیں آپ لوگ بہت جلدی بھول گئے کہ انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے یہ محمد بن صاحب الکل ہی اس بات سے کہنے والا تھا تو جبیر جو ہے جب آیا کرتے وہی لے کر تو اللہ کے نبی السلام پر امدا کرتے ہیں کہ آپ لکھیے یا آپ سنیے یہ بات جب وہ چلے جایا کرتے تو پھر حضرت علی کے پاس آتے ان کو لکھایا کرتے تو یہ محمد ابن صاحب کلوی ہے جس نے یہ بات بیان کری اس کی بہت ساری روایتیں ہیں انتہا تعلیمی کتابوں کے اندر اس کے علاوہ نصر بن مزاحم آخار اس کے بارے میں محادثین نے کہا واہی الحدیثی متھروک ان کمزور روایت کرنے والا تھا متروک راوی ہے ابن خیصبہ کہتے ہیں کان خر رابن یہ جی جھوٹ بولنے والا تھا وہ قیلی کہتے ہیں شیعی ان کی حدیثی اطراب الوقطہ ان کثیر یہ جی شعر شیعی تھا اس کی حدیث کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے اور بہت زیادہ غلطیاں ہیں تو بہرحال یہ تاریخی کچھ مشہور راوی ہیں جن کی کتابوں کے اندر بہت ساری روایتیں موجود ہیں لیکن ان کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے معتبر راوی نہیں ہیں ان کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اچھا اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کوئی سوال کسی کو سر میں نہ آئے ہو بات جی ہاں یہ میں رہ گیا صحیح بات ہے محمد بالحمی جو ہے وہ رہی اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں قارق بن شیبہ کثیر وناخیر وہ بہت زیادہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا قرضہ بہ ابزورا ابو ذرا کہتے ہیں کہ وہ جڑا تھا فضل ارازی کہتے ہیں الفحدیف بحرف میرے پاس اس کی پچاس ہزار روایتیں ہیں لیکن میں ایک لفظ بیان نہیں کرتا اس کی روایتوں میں سے یہ بن فضل کرازی یہ بن میں سے ہیں اور بھی بہت سی روایتیں اس کے بارے میں موجود ہیں تو ان کی روایتیں جو ہیں میں نے بتایا آپ لوگ کو کتابوں کے ملتی ہیں ان سے احتیاط برتنا ضروری ہے اچھا ابھی بھی ایک سوال اچھا سوال ہے کہ یہ جو اختلافات آئے ہیں ہم نے پہلے جاننے کی کوشش کری کہ ان کی وجوہات کیا تھی اور سیاسی اور مذہب تعصب پر اپنی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کی اسی طرح ایک اس سوال ہی بھی آتا ہے کہ تاریخ کو مسح کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کیا کیا طریقے اپنائے کون کون سے ایسے وہ کام کرتے تھے جس کے ذریعے تاریخ جو ہے کر دی جائے جھوٹ بولتے تھے افطرا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیا رابضیوں نے کہ ناؤزب اللہ انہوں نے حضرت عثمان غری رضی اللہ نے کا حکم دیا اور کہا اکتو نا قلع قتل کر دو یہ بات مشہور ہے رابضیوں کے جھوٹ اور دوسری بات مشہور کون سی ہے کہ جب انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا یہ ہی کہتے ہیں عمر المیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو دارخ کو مسخ کرنے کے لیے طریقہ کار جو اپنائے جاتے ہیں پہلی بار جھوٹ اور اکثر اور جسے کہتے ہیں جھوٹ کے تو کوئی پیار نہیں ہوتے جتنا چاہے آپ جھوٹ بولتے رہیں جتنا چاہے آپ لوگ تصدیق کے نارے مل جائیں گے آپ کو تو اس کی کوئی حد نہیں آگے جائیں کسی اہم واقعے کی شکل سو بگاڑنے کے لیے کمی بیشی کرنا اس کے اندر مثال یہ ہے کہ جو ثقیفہ بنو شاہدہ کا واقعہ ہے ثقیفہ بنو شاعدہ کا واقعہ ہے حضرت صدیق کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی تھی اس کے اندر آپ کو بہت ساری تاریخی کتابوں کے ساتھ روایتیں ملیں گی اس میں بہت زیادہ کمی پیشی کی گئی ہے کہ کون لوگ موجود تھے اور کسے جھگڑا ہوا اور کس طرح پلاننگ کی گئی اور کس طرح سازش کی گئی کہ علی کو دور کر دیا جائے اور یہ وہ سب باتیں تو یہ تاریخی روایت کی جو ہے صورت بگاڑنے کے لیے اس میں اپنی طرف سے اضافے کی جاتے ہیں یہ بھی طریقہ جو ہے کچھ لوگ اپناتے ہیں نازک واقعات کا باطل مفہوم اس کی مثال اگلی لیجئے کہ اب غزہ وقت کا واقعہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ صحابہ کے سے غلطی ہوئی ٹھیک ہے اب آپ اس کو اس طرح بیان کریں ایک شخص آپ بیان کرے گا ناؤز بلّہ اس واقعے کو گا دیکھو کہ یہ خالی مال کی ذکر تھی اسی واقعے کو ہم کہیں گے کہ جناب واقعہ باٹا ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا اب تو مقصد کوئی باقی نہیں رہا یہاں پہ رکنے کا اوپر بیٹھنے کا تو ہے ہم لوگ گلی میں جمع کرتے ہیں دوسرا شخص جو ہے اس واقعے کو دوسرے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے کیا کہے گا دیکھو بھائی انہیں تو خالی بال کی دگرتی تھی ان لوگ مرتے مرے ان کو خالی دگرتی کی جا کے بال لے لیں دیکھ ہے نا تو صحیح واقعات کو غلط اپنی مرضی کی تفصیلات اور تعویذات کرنا ان کی یہ بھی جو ہے کچھ لوگ کا طریقہ کار رہا ہے اسی طرح خامیوں اور غلطیوں کو اچھالنا بہت ممکن ہے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں کچھ پتہیاں بھی ہوئی ہوں اور وہ انسان تھے وہ معصوم نہیں تھے ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی تھیں سب باتیں تھیں لیکن ان کی عدالت جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے تو غلطیوں کو اچھالنا ان کو پھیلانا یہ طریقہ کتاب و سنت کے منافی طریقہ کچھ کہنا چاہے ٹائم ہے نا میرا بس جی جی جی اسی طرح شعر شاعری کے ذریعے تاریخی واقعات کو بیان کرنا آپ جانتے ہیں کہ شاعری کا طریقہ جو ہے وہ لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے ہاں لوگ اور خاص کر اس وقت عرب جو ہے وہ بہت زیادہ شاعری پسند کیا کرتے تھے عرب کی اشاعت تو مشہور ہیں تو وہ شاعری کے ذریعے بہت سے واقعات کی غلط غلط تفاشی کر کے لوگوں کے ضرور بٹھا دیتے ہیں کہ چلو لوگ شاعری کے شوق سے ہی جو ہے وہ اس واقعے کو سن لیں گے اسی موقع سے دیا جائے ہاں بس یہاں جعلی کتابیں اور چٹیاں لکھنا اسی طرح جس طرح میں نے کے سامنے ذکر کیا کہ بہت سی جھوٹی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اسی طرح حضرت عثمان بن اقفان رضی اللہ کے بارے میں ان کی طرف ایک جھوٹی کتاب منسوخ کی گئی کہ ان کے بعد جب خارجی لوگ آئے اپنے انہوں نے اعتراض پیش کیے تو انہوں نے لکھ کے دیا کہ جاؤ واپس جاؤ میں اور اور بن بآس کو یہ کتاب دے دو جس میں تمہارے مطالبات پورے کیے گئے ہیں تو راستے میں انہوں نے کیا کیا اس کتاب کو تبدیل کر دیا اور پھر لکھ دیا کہ جیسے یہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کو جان سے بانٹ دے گا اس طرح کتاب تبدیل کر کے حضمان غنی کے خلاف روپگنڈا کیا گیا اور وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے شاید کسی موقع پہ اس کا ذکر انشاءاللہ آئے تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ پہلی اپنی مجلس کا احترام کرتے ہیں اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ شاء عزیز ہم لوگ فوراً سے اس واقعے میں داخل اس طرح ہوں گے کہ ایجید بن معاویہ کی جو حکومت تھی اس کا پس منظر کیا ہے کس طریقے سے وہ خلیفہ بنا اور اس کے بعد یہ جو واقعہ جس کو ہم نے پڑھنے کے لیے یہاں انشاءاللہ جمع ہوئے ہیں کہ وہ واقعہ کیسے شروع ہوا اس کی کیا کیا آغاز تھی جتنا ہو سکا ان شاء ہم لوگ کو پڑھنے کی کوشش کریں جی شیف بالکل آف شہر کی گفتگو میں ایک کتاب کا ذکر ہوا العاصم انل قواسم یقیرن بہت ہی شاندار کتاب ہے نہایت بلند پایا کتاب ہے اور اس کے جو مؤلف ہیں ابن العلی مالکی اندروسی بڑے ہی نامور امام تھے لیکن اس کتاب اس کتاب کو اور مقدمہ ابن خلی دون ان دو کتابوں کو یہ جو حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس برس تک خلافت ہوگی اس کے بعد تو سلسلہ صحیحہ میں میں یہ حدیث دیکھ رہا تھا وہاں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصم عالقاسم اور مقدمہ ابن خلدون کی اس غلطی کے اوپر متروع کیا ہے جو آج آپ بھائیوں کو متربے کرنی بہت ضروری ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ میرے بعد تیس برس تک خلافت ہوگی اس کے بعد بادشاہت ہوگی اسے کسی محدث نے ضعیف نہیں کہا سوائے ان دونوں کے اور یہ دونوں محدث نہیں ہیں نہ ابن خلی د اور نہ ہی ابن الا بھی ابن الا بھی یہ اصل میں یعنی فقیم ہے اور اگرچہ ان کی توفت العادی سنل تنزی کی شرح بھی ہے لیکن ان کا جو زیادہ ان کا نام مشہور ہے وہ فکا کے حوالے سے ہے اور ابن خلدون تو ویسے ہی تاریخ کے حوالے سے مشہور ہے ان کا مقدمہ ابن خلدون تو میرے عزیز دوستو اس کتاب کے حوالے سے یہ چیز جو ہے یہ آپ یعنی ضرور اس کو نوٹ کیجئے کیونکہ وہاں شیخ الوانی رحمتہ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں جب یہ حدیث وہاں اس کی صحت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس نکتے کی طرف ہمیں ہاں توجہ دلائی ہے جسے بنیاد بنا کے یعنی ابن العربی اور ابن خلدون کی اس بات کو بنیاد بنا کے اس حدیث کو آج ضعیف قرار دے کے پھر وہ جو بارہ خلیفوں والی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے ہمارے ان مہربانوں کی طرف سے جو آج کہتے ہیں جی خلافت ہونی چاہیے بادشاہت نہیں ہونی چاہیے کہ خلافت ہونی چاہیے اسلامی نظام خلافت ہے ان لوگوں کی طرف سے بھی ان دو کتابوں کو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے یہ میں سمجھا ہوں شیخ البانی رحمۃ اللہ کی اس ہے کہ انہوں نے وہاں بر وقت اس بار کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات تیس برس تک خلافت ہوگی اسے یعنی صحیح کے حوالے سے کسی محدث نے کرار دیا سوائے ان دونوں اصحاب کے لہذا یہ چیز ہے آپ کے سی علاسیم قواسیم ویسے بہت بلند پایا کتاب ہے انتہائی بلند پایا کتاب ہے اور اگر مجھے نہیں معلوم جیسے ہمارے مہمان محترم نے ذکر کیا کہ اس کا عربی اردو کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے اگر اس ترجمے کے اندر جو اس کی شرح ہے مصری علی محب الدین الحطیب کی اگر اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو کہیں گے نور نالا سونے پہ سہاگا سونے پہ سہاگا اس کو کئی ٹائم پہ وفا دلانا چاہتے تھے بارے میں اچک لیا وہ اس لیے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک آج حدیث ایسی ہے جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تعالیٰ تان و تشنی کرنے والے افراد اس صحیح مسلم کی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کا انتہائی صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث یہ ہوتے ہوئے تو پھر بات ہی نہیں آگے بڑھتی اور بات ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ صحیح مسلم کی حدیث جس کو بنیاد بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ انہوں نے ایک جو صحابی تھے انہیں حد لگاتی تھی اپنا تو اس کا جو ہے یعنی محب الدین الشطیب نے شرح کے اندر بہترین جواب دیا ہے تو بہرحال ہر عالم کے ہاں کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے کوئی رہ جاتی ہے اس لیے یہ چیز جو تھی اس حوالے سے یہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کیونکہ اب اس کو یعنی میں نے آپ سے کیا کہ جو خلافت والے ہیں وہ اس حدیث کو اس بعد حدیث ہے کہ تیس برس تک خلافت ہونی اس کے بعد بادشاہت ہونی اب اگر اس کو ضعیف کا دے تو یہ رکاوٹ ختم ہو گئی پھر دوسرا وہ بارہ خلیفوں والی حدیث کا مطلب لا کے پھر اس کے اندر اپنی بات حالانکہ محدثین نے بارہ خلیفوں والی حدیث میں جو البانی رحمۃ اللہ نے وہاں خلیفہ کا معنی بیان کیا ہے اور بارہ کس کے اوپر صادق آتا ہے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ ایک اہم چیز تھی جو ہمارے پیش نظر رہے لابشہ کرے گا